کے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ بیمار ہوتے ہیں یا بعض دفعہ خواتین کو ان کے مرد کہہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ نے رمی کے لیے نہیں جانا بہت رش ہے ہم آپ کی رمی کر دیں گے تو رمی جو ہے نا اس کے لیے نائب بنانا یہ کس کے لیے جائز ہے یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کوئی بہت ہی بیمار ہے ضعیف ہے کمزور ہے یا بچے ہیں یا بزرگ ہیں بوڑھے ہیں جو وہاں تک نہیں پہنچ سکتے کسی طرح بھی نہیں پہنچ سکتے یعنی وہ ویل چیئر پہ بھی اگر نہیں جا سکتے کھڑے نہیں ہو سکتے اتنے بیمار ہیں یا واقعی کسی کو اس دن بہت تیز ٹمپریچر ہو جاتا ہے کوئی شخص کسی کو فلو ہو گیا کسی کو کوئی بخار چڑھ گیا تو اگر کوئی واقعی شدید بیمار ہو گیا اور وہ نہیں جا سکتا تو اس کی طرف سے رمی کی جا سکتی لیکن عام طور پہ اگر کوئی خواتین کو یہ کہہ دے کہ نہیں بھئی آپ نہیں جائیے گا ہم آپ کی رمی کر لیں گے تو ایسا نہیں ہے جو خواتین صحت مند ہے کوئی ان کے کو ساتھ مسئلہ نہیں ہے تو انہیں اپنی رمی خود کرنی ہوگی اگر کوئی دوسرا ان کی رمی ادا کرے گا بغیر عذر کے پھر وہ رمی ادا نہیں ہوتی اب جو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کسی کو واقعی عذر ہے اور وہ نہیں پہنچ سکتا بیمار اور ضعیف ہے اور کمزور ہے طبیعت خراب ہے تو اب اس کی رمی کیسے ہوگی تو وہ شخص جو ہے وہ اپنے کسی جس کو اپنے عورت کو یا مرد کو یا اپنے ساتھی کو یا اپنے شوہر کو یا اپنی بیوی کو جس کو بھی اپنی طرف سے رمی کے لیے کہے گا یعنی وکیل بنائے گا تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ اس کو کہے گا کہ آپ نے میری طرف سے رمی کرنی ہے اور وہ شخص جس نے رمی کرنی ہے وہ پہلے اپنی رمی ادا کرے گا پھر دوسرے کی طرف سے رمی ادا کرے گا پہلے دوسرے کی طرف سے ادا نہیں کرے گا پہلے وہ اپنی رمی ادا کرے گا اس کے بعد جس کی طرف سے اس کو ادا کرنے کو کہا گیا اس کی طرف سے رمی ادا کرے گا